الله وكاتب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى المدين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فاخردوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن عبادت, عبادت ابن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لبن لم اللہ صلی اللہ تعالیحت الب الباری بلغ المرام کی کتاب الصلاح کی شرح چل رہی ہے اور کتاب الصلاح میں بھی ایک اہم باب جو مسلسل دو ہفتوں سے چل رہا ہے اور اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے آج بھی کچھ باتیں اسی حصے یعنی امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے سلسلے میں باتیں ہوں گی ان شاء اللہ اتبار کو جیسا کہ شروع ہی میں بیان کیا گیا ہے کہ کئی حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی موجود ہیں جو یہ دلالت کرتی ہیں کہ ہر نمازی کو ہر نماز میں جہری ہو یا سرری نماز ہو سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نماز کا رکن ہے بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی پچھلے درس میں ان لوگوں کی دلیلیں دلیلوں میں سے ایک دلیل پیش کی گئی تھی جس کو سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کرنے والے لوگ پیش کرتے ہیں اور اس پر سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے اور وہ دلیل کون سی تھی وہ آیت ہے سور آراف کی آیت ہے جو کہ مکی آیت ہے جس میں کہ کافروں کو کہا گیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو قرآن کا نظم بیان سیاق و کو سباق اسی بات کی طرف ہماری توجہ کھینچتا ہے کہ یہ آیت مکی آیت ہے اس میں کفار اور مشرقین کو مخاطب کر کے کہا گیا جو کہ قرآن پڑھتے وقت شور اور ہنگامہ مچایا کرتے تھے جیسا کہ حامی مسدہ کی ایک آیت بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ وقال الدین کفلاسما الحاظ القرآن وغفی ہے کہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن اس قرآن کو نہ سنو اس میں لغو پیدا کرو یعنی شور شرابہ کرو جب قرآن پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت کافروں سے متعلق ہے اس کا تعلق امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے سے تعلق نہیں ہے اس کا بلکہ یہ کفار اور مشرقین کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور بھی مختلف جوابات دیے گئے جو کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا ہوگا اور اس درس کو تمام درست کو جو بیل داسنگ تک کی ایک سائٹ ہے جے ڈی سی اردو ڈاٹ کام ہاں جے ڈی سی اردو ڈاٹ ورلڈ پریس ڈاٹ کام اس پہ آپ سن سکتے ہیں تمام دوستوں شیخ مختار صاحب کا بھی جو درس ہوتا ہے عقیدے کا شیخ شعیب صاحب کا بھی اور بھی دیگر جو تقریریں ہوتی ہیں ان کو آپ سن سکتے ہیں آڈیو آج میں اسی آیت سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو سور فاتحہ سے روکنے والے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے والے لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث کیا ہے انبی مو صلا شری رضی اللہ عنہ عبی صلی اللہ علیہ وسلم آل ادا صلی فاقیم و جب نماز تم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنی شف درست کرو پھر تم میں سے کوئی امامت کرے وہی داخبر افقبر جب امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو وہی داخر افان سے تو اور جب قرآن کی تلاوت کرے تو خاموش رہو سنو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اور ایک روایت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے ابو مسا شریف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر میں ان اللہ بحث کروں گا اور ابو حریر ضل اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت اسی سے ملتی جلتی ہے جس میں ابو حریر ضل اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا جویل المام و انما جویل المامت امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے فی دا کب برافا کب برو جب تکبیر کہیں تو تکبیر کہو اور جب قرآن پڑھے تو خاموش رہو یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے لیکن اس صنعت کے ساتھ جو یہاں پر ہے وہ سن نوی داؤت کے اندر یہ روایت ہے تو اس حدیث سے راوی دو ہیں حدیث ایک ہے مفہوم ایک ہے اس حدیث کا کہ ویدا قرا فنستو جب امام پڑھے تو خاموش رہو آیت میں بھی یہی تھا کہ ویدا قریل قرآن حسم اول آنستو تو آیت میں جو, جو, جو جواب دیے گئے ہیں وہی جواب اس آیت کا بھی ہوگا اس حدیث کا بھی ہوگا سب سے پہلے سب سے پہلے آیت کا جو جواب دیا گیا آئس آیت, آیت تو ایک بار ایک آیت کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ مکی وہ ہے یہاں پر بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا اس حدیث کے اندر کہ پانچوں نمازیں جو ہیں وہ مکہ ہی کے اندر فرض کی جا چکی تھیں اور سور فاتحہ وغیرہ پڑھنے کا پورا ہاں پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل بتا دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے مدینے کے اندر مدینے کے اندر آنے کے بعد آخر میں یہ ہوا اور ان تمام حدیثوں کو جو حدیثیں سور فاتحہ پڑھنے پر دراز کرتی ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب اس حدیث سے پہلے کی ہیں اس حدیث کو بعد میں ماننا پڑے گا اور ان حدیثوں کو پہلے کی ماننا پڑے گا وہ ساری دلیلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بتائیں گے آپ کو اطمینان کے ساتھ لیکن سب سے پہلے یہ اس کا جواب ہے کہ پہلی روایت جو ابو موسا شریر ضی اللہ تعالیٰ علو کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بام مصر رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا حدثنا اسحاط رحیم کالا جریون ان سلیمان اتنی ان ان یون صبن جبیرن ان حتپان ان ابی ہوبی موسلا شری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں جو قتادہ بن دعامہ سدوسی یہ فقہ راوی ہے لیکن فقہ راوی کے ساتھ ساتھ ایک کمی ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ راوی مدلس ہے یہ لفظ ہے آپ لوگوں کے لیے نیا ہے مدلس ہے مدلس کا مطلب کیا مدلس کا مطلب یہ ہے کہ راوی حدیث بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ دو طریقے سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھتا ہے یہ تدلیس مانے کیا ہوتا ہے اندھیرا کرنا تو جو راوی مدلس ہوتا ہے وہ حدیث سننے والے یا پڑھنے والے والوں کو جو ہے دو طریقے سے اندھیرے میں رکھتا ہے ایک اس طریقے پر اندھیرے میں رکھتا ہے کہ وہ حدیث اپنے شیخ سے جس شیخ سے اس نے حدیث سنا ہوتا ہے اس شیخ کی کچھ اور حدیثیں ہوتی ہیں جس کو اس نے نہیں سنا ہوتا ہے جیسے یہ درس ہو رہا ہے پچھلے درس میں کچھ لوگ رہے ہوں گے کچھ لوگ نہیں رہے ہوں گے اس درس میں آج کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں تو راوی کیا کرتا تھا کہ ایک شخص سے جس سے کہ حدیث وہ سیکھتا تھا اس کی کچھ اور حدیثیں جو اس کو اس, اس کو نہیں سنا ہوتا نہیں پڑھا ہوتا اس سے تو اس کی وہ حدیثیں بھی وہ اس طرح سے اس الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتا کہ لوگوں کے یہ سمجھ میں آئے کہ اس حدیث کو بھی اس نے اس سے سنا ہے ور کیا آپ نے کہ اپنے شیخ کی کچھ ایسی حدیثوں کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرنا جس سے یہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس نے یہ حدیث اس سے سنی ہے جبکہ اس سے سنی نہیں ہوتی ہے ایک یہ طریقہ اس طریقے سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں پتا نہیں چل پاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی راجو ایسا کرتا ہے کہ حدیث تو سنا ہوتا ہے اپنے شیخ سے لیکن پھر وہ اپنے شیخ کو اس کے مشہور نام سے اپنے شیخ سے اس کے مشہور نام سے حدیث نہیں روایت کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر زید ایک ہے اور اس کا ایک شیخ ہے جو خالد کے نام سے خالد القتانی سمجھ لیجئے اس کی مثالیں ساری حدیثوں کے اندر موجود ہیں بس میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے خالد القتانی مثال کے طور اب یہ خالد القاہانی ضعیف رانی ہے تو روایت کرنے والا اگر خالد القاہتانی سے روایت کرے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا شیخ ضعیف ہے اس لیے اس کی حدیث صحیح نہیں ہوگی نہیں لے گے لوگ روایت تو وہ کیا کرتا ہے کہ زائد جو ہے اپنے شیخ خالد القحتانی کے بجائے اس کی کنیت سے روایت کرتا جیسے اس کی کنیت ہے ابو عبداللہ ہے ابو عبداللہ اللہ تو اب روایت کیا اپنے شیخ سے خالد القحتانی سے جو لوگوں میں مشہور ہے لیکن جب روایت بیان کیا تو اس سے خالد القحتانی نہیں کہا بلکہ ابو عبد کہہ دیا تو اب لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خالد وہی ہے جو ضعیف ہے یا کوئی دوسرا اس کا شیخ ہے تو اس طرح سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں ایسے ایس ایس ای تدلیس کرنے والے یا مدلس راوی ہوتے ہیں اب میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں تو مدلس راویوں کے بارے میں محدثین نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ اگر کوئی راوی مدلس ہو تو یہ پتہ لگانا اس کی حدیث کو لینے کے لیے یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے اپنے شیخ سے ایسے لفظ سے وہ بیان کرے جس سے یہ پتہ چلے کہ حدیث کو اس سے اس نے سنا ہے حدیث میں ایک لفظ آتا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان ہتان ان ابھی بھوسا تو یہ لفظ ان آئین اور نون سے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا سے اب اس یہ لفظ یہ نہیں بتاتا ہے کہ اس نے اس شیخ سے حدیث سنی ہے لیکن اگر تقا راوی ہوتا ہے موتبر راوی ہوتا ہے تو جب ان کہہ دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے حدیث سنی ہو لیکن اگر راوی کے ساتھ ایک لفظ لگ جاتا ہے کہ مدلس راوی ہے تو محدتی نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ وہ اس کی ان والی روایت قبول نہیں کی جائے گی غور کر رہے ہیں کہ ان والی روایت یعنی جس میں ان کہہ کے وہ روایت کرے نہیں قبول کی جائے گی اگر وہ کہے گا حد ہم سے حدیث بیان کیا یا کہے گا سمیٹو ہم سے میں نے سنی یا اخبارہ ہم کو ہم سے خبر ہم کو خبر دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے یعنی کہ مدلس رادی کی روایت کو اگر وہ ایسے لفظ کے ساتھ بیان کرے جس سے پتا چلے کہ اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے تو قبول کیا جائے گا ان کے ذریعے سے روایت کرتا ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آئی بڑی باریک بات ہے لیکن تھوڑا سا تو قطادہ جو راوی ہے یہ مدلس راوی ہے یہ راوی مدلس ہے اور اس سرحد کے اندر یہ مدلس راوی یہاں پر موجود ہے ابھی آگے میں پوری بات بتاؤں گا آپ کو تو ان, کے, ان کی وجہ سے محدثین نے ان کی کن کی قطادہ کی ان روایتوں کو قبول نہیں کیا ہے جس میں وہ ان کے ذریعے سے روایت کریں اور اس حدیث میں انہوں نے ان کے ذریعے سے روایت کیا لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس لفظ, کے ساتھ وَإِذَا یہ لفظ جو ہے کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو اس لفظ کے ساتھ یہ قطع کی روایت کیا کہتے ہیں یہ لفظ صحیح نہیں حدیث پوری صحیح ہے لیکن حدیث کے اندر یہ لفظ جو ہے سے تو یہ ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اضافہ کس کی طرف سے ہے قطا کی طرف سے یا ان سے پہلے اکراوی ہے جن کا بیان بعد میں آئے گا ان کی طرف سے یہ زیادتی ہے کیونکہ اس سلسلے میں محدثین نے بیان کیا ہے جی تو معلوم یہ ہوا کہ قطادہ کی ان روایتوں کو جس میں کہ وہ ان سے روایت کریں یعنی سما کی صراحت نہ کریں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بات ہو گئی سمجھنے بات آئی جی صحیح مسلم کی اس روایت کو جس میں کہ یہ لفظ ہے وحیدہ قرا افان اس کو امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے امام اس لفظ کے ساتھ میں یہ لفظ جو لفظ آپ کو دے رہا ہوں ویدا قرا افان کہ جب قرآن یہ قرآن امام پڑھے تو خاموش رہو اس لفظ کے ساتھ اس کو امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اور امام حافظ المنذری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کتنے لوگوں نے تین لوگوں نے امام احمد بن حنبل امام مسلم اور امام المنذری ان کے علاوہ اس کو بہت سارے علماء نے بہت سارے محدثین نے کہا کہ یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ ویدا قرارا فن سے تو کہ جب امام کراک پڑھے تو خاموش رہو اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث کیا ہے صحیح نہیں بغیر اس لفظ کیا حدیث صحیح ہے لیکن یہ لفظ جو ہے صحیح نہیں ہے اس کی وجہ آگے بیان کر رہا ہوں میں ہمیشہ کن لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت جو ہے یہ لفظ صحیح نہیں ہے کیوں کتنے لوگ کن لوگوں نے امام بخاری رحمت اللہ لے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ امام ابو ہاکم رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ ابن معین یحییٰ ابن معین امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد اور امام حاکم امام دارنی امام ابن خزیمہ امام محمد بن یحییٰ اب اور حافظ ابو علی ان اور امام بہتی اور دوسرے بہت سارے اما نے اس لفظ کے بارے میں کہا کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے سمجھ گئے اور ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یا صحیح مسلم کے اندر کوئی ایسا لفظ ہو جو ثابت نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ آپ سمجھ لیں تھوڑا سا حضرت عبداللہ جب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کیا حالت احرام میں جبکہ حالت احرام میں نکاح کرنا شادی کا پیغام دینا درست ہے <تصفح> <تصفح> نہیں یہ کہاں کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور حضرت میما رضی اللہ تعالیٰ انہا امل مومن میمون رضی اللہ تعالی انہا کی بھی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا مقام شریف میں اس حال میں کہ وہ ہاں حلال ہو چکے تھے دیکھیں تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ صحابی سے سمجھنے میں کیا ہے تھوڑی چوک ہو گئی تو یہ کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات اگر آئے تو جو صحیح بات ہوگی اس کو لیں گے سمجھ رہے ہیں نا جو صاحب واقعہ ہے اس طرح کی باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے اس کو آپ ضعیف قرار دے رہے ہیں ہم نہیں قرار دے رہے ہیں امام بخاری امام ابو داؤ امام کیا کہتے ہیں ابو ہاکم الرازی یاحیا بن معین اور اسی طرح سے امام بہتی ابو علی الشا پوری بن یاحیا توہلی ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے اما نے کہا کہ یہ لفظ اس حدیف کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے آگے بتائیں گے امام بحتی رحمت اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ نصب الریا کے اندر حافظ رحمت اللہ نقل کیا ہے کہ ابو نسا شری اور ابو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو یہ لفظ ہے وہی کراف کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو تمام فاض حدیث نے اس بات پر اجما کیا ہے کہ یہ لفظ اس میں صحیح نہیں ہے جن کا ذکر بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا اسی طرح سے اور بہت سارے امام بہتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں پر کہ ابو علی الشا پوری کہتے ہیں کہ ابو مساشاری اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر جو یہ لفظ ہے وہ داخلہ فانس یہ ابو قطادہ بن دعامہ السدوسی جو راوی ہیں جن کے بارے میں بتایا کہ مدلس ہیں ان سے جو ایک روایت کرنے والے ایک راوی ہیں سلیمان اتائمی سلیمان اتائمی نے قتادا سے یہ روایت کیا ہے اور سلیمان التیمی نے قتادا کے دوسرے شاگردوں کے برخلاف یہ لفظ زیادہ کیا ہے کیا سمجھے قتادا اکراوی ہیں محدید جن کے بارے میں بھی سنا ان سے سات آٹھ ان کے شاگرد اس روایت کو نقل کرتے ہیں شاگردوں میں سے ایک شاگرد ایسے ہیں جو یہ لفظ نقل کرتے ہیں کون سا لفظ ویدا کراف اور تو والا کہ جب امام پڑھے تو امام کے پیچھے امام پڑھے تو امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہے ایک رام سلیمان اتائمی ہے جو کہ وہ خود بھی کیا ہے مدلس اور دوسرے لوگوں نے جنہوں نے قطعہ سے روایت نقل کی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ ہیں ابان ہیں حشامت دستوائی ہیں سعید ہیں شعبہ ہے ہمام ہے ابو امانا ادی بھی امبارا وغیرہ ہے جنہوں نے یہ لفظ کو روایت نہیں کیا اس لفظ کو روایت نہیں کیا معلوم یہ ہوا کہ ابو موسا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ جو لفظ ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ لفظ جو ہے حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کہا جائے گا شاز ہے حدیث کی اصطلاح میں کہ کہاوی نے اکثر لوگوں نے جو یہ لفظ روایت نہیں کیا اس لیے یہ زیادتی سبھی نہیں ہے اسی طرح سے حافظ دار امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ قطع کے جو شاگرد ہیں ان میں سے جو حفاظ ہیں اچھے حفظ والے جو ہیں ان لوگوں نے اس روایت کو ویدا کراقان ستو کو نہیں روایت کیا بلکہ اس سلسلے میں سلیمان قیمی کو وہم ہو گیا ہے انہوں نے یہ لفظ اضافہ کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ لفظ ہی ثابت نہیں ہے جب یہ لفظ ثابت نہیں ہے تو اس سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے یہ کس روایت کے بارے میں ہوا یہ ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو دو راوی ہیں سلیمان التیمی ان یہ سلسلے میں بات کی لیکن ابو حریرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ویدہ قرا فن کا لفظ ہے اس روایت میں ایک راوی ہے محمد ابن جدعان ہاں محمد ابن ایک راوی ہے محمد امن اجلان زید بن اسلم صالح عن یعنی محمد بن اجلان راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابو حریر اللہ تعالی کی, کی سند سے جو روایت آئی ہے اس میں ویدہ قراف اور کا لفظ ہے یہ محمد بن اجلان کی طرف سے وہ ہے انہوں نے یہ کلمہ اضافہ کیا ہے اپنی طرف سے انہوں نے یہ کلمہ بڑھایا ہے اور اسی طرح سے اسی طرح سے, اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر جو لفظ یہ لفظ ویدا قرا خان والا لفظ ہے اس میں ایک راوی ہے جو محمد بن اجلان سے روایت کرتے ہیں ابو خالد الحمر ہے یہ وہم ان کی طرف سے ہے تو اس میں دو راتے ہیں کون کون محمد ابن اجلان ہے ان کی طرف سے اور بعض علماء نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ غلطی کس کی طرف سے ہے جز القرا کے اندر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ جو ہے ان کی طرف سے ہے ابو خالد ال کی طرف سے ہے کیونکہ محمد بن اجلان کیا ہے یہ سید الحفظ ہیں سعید الحث یعنی ان کا حافظہ بہت کمزور تھا بھول جائے کرتے تھے اور راوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حدیث کو صحیح کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ راوی کا حافظہ کیا ہو مضبوط ہو پختہ ہو کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے کہ دیکھیے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں پانچ شرطیں ہیں کون کون سی کہ ان اندل کہ یہ روایت جو ہے عادل راوی سے آئے یعنی فاسق و فاجر جھوٹ بولنے والے عدل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں معتبر آدمی ہو قابل اطمینان آدمی ہو فاسق و فاجر آدمی نہ ہو گناہ کرنے والا آدمی نہ ہو سیکاتن ثقہ معتبر آدمی ہو معتبد اعتماد کرنے کے لائق تیسری چیز کیا ہے تام ببتی کیا کہ اچھی طرح سے حدیث کو محفوظ کرنے والا اور ضبط کرنے والا ہو تام ضبطی یعنی اچھی طرح سے اگر وہ کتاب سے حدیث بیان کرنا, کر رہا ہے تو کتاب اس کی محفوظ ہو اگر کتاب سے نہیں بلکہ اپنے اپنی یادداشت سے دل سے اور دماغ سے حدیث بیان کرنے والا ہے تو اس کا حافظہ کیا ہو مضبوط ہو لیکن اگر کوئی ایسا راوی ہے جو سید الحفظ ہے سی مانے کہتے برا الحفظ مانے حفظ یادداشت سئی الحفظ یعنی برے حافظے والا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا بھولا ہو کیا یاد کیا ہو تو یہ محمد بن اجلان کیا ہے یہ سعید الحفظ راوی ہے جس کو ابو ہاطم نے کہا کہ سید اراوی ہے یعنی اس کے حافظے میں بہت کمیاں تھیں اور اس کا حافظہ برا تھا بہت ساری باتوں میں اس کو وہم ہو جایا کرتا تھا کون محمد بن اجلان اراوی ہے جیسا کہ ہاں ابام احمد بن حمبل اور یہ ابن معین کے علاوہ دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ یہ ابو حاتم نے کہ یہ سی حفظ ہے اسی طرح سے بہت سارے علماء نے بات کی ہے اس کے حفظ کے تعلق سے حافظ ابن حضر رحمتہ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے میں نقل کیا ہے کہ فی مقال من قبل ہی کہ اس پر جو ہے کلام کیا ہے محدثین نے کس اعتبار سے اس کے حفظ کے تعلق سے لہٰذا جب معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت یہ لفظ روایت کرنے میں کون محمد بن اجلان اکیلا ہے تنہا ہے دوسرے اور راویوں نے جو صحیح طریق, صحیح سے جو روایت آئی ہے اس میں یہ لفظ جو ہے ویدا قرآن ستو کا لفظ نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ محمد بن اجلان کی طرف سے اضافہ ہے لہذا جب حدیث ہی ثابت نہیں ہے یہ لفظ ثابت نہیں ہے تو اس سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے تو یہ بحث ہوئی کس تعلق سے اس حدیث کے سند کے تعلق سے کہ اس حدیث کی سند کے اندر جو ہے راوی ضعیف راوی ہیں جیسے ابو مساشری رحمتہ اللہ ابو شریف رضی اللہ تعالیٰ والی سند میں دو راوی کے بارے میں بتایا ابو خالد الحمد اور اسی طرح سے سلیمان ال اور قطا ہیں اور ابو رضی اللہ تعالی والی روایت میں کون ہے ابو خالد الاحمر اور پھر ان سے روایت وہ روایت کرنے والے ہیں محمد بن اجلان سے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت ویزاکہ افانسو اس سے کیا پتا چلتا ہے گا کرا افان سےتو سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب امام پڑھے تو خام رہو یعنی مقتدی نہیں پڑھے گا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حدیث کیا پیش کیا کہ ائی سلاطن لمتو کرافیہ بے ام الکتاب خداج پہ کہ ہر وہ نماز جس میں سور فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ کیا ہے نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص تو یہ دو روایت تھی ایک روایت کیا ہوئی کہ سب کے لیے امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھیں گے یہ روایت کیا ہے کہ ہر آدمی سور فاتحہ پڑھے گا بغیر سور فاتحہ پڑھے گا. کہ نماز کیا ہوگی ناطش ہوگی تو معلوم کیا ہوا کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی حدیث بات کی ہے ہاں یہی دیکھا جائے گا نا کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی حدیث بات کی ہے اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہاں کوئی کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی حدیث بات کی ہے تو پہلے والی حدیث کو کیا کیا جائے گا کینسل کر دیا جائے گا بعد والی حدیث پر عمل کیا جائے گا تو یہاں پر جب دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث سور فاتحہ پڑھنے والی ہے اگر مان لیا جائے اس لفظ کو کہ یہ ثابت ہے تو وہ دوسری دلیل ہے کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز ناقص ہوگی جی تو اب دونوں دلیلیں آگے پیچھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ کون پہلے کی ہے کون بات کی ہے تو کیا کیا جائے گا کہ دونوں حدیثوں کو روک دیا جائے کیا کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا اب کوئی تیسری دلیل دھوڑی جائے گی تیسری دلیل جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری دلیل ہے اور بعد اب انسانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دلیل ہے کہ نہیں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر بغیر سور فاتح کے کوئی نماز نہیں اور ابو حرر ضلع تعالیٰ عنہوں کا فتوا بھی ابو حرض ضلع تعالیٰ انہوں بھی اور استدلال بھی یہاں پر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ان سے پوچھا پوچھنے والے نے کہ ہم اگر امام کے پیچھے ہوں تو زور سے امام پڑھ رہا ہو تو کہا کہ تم آہستہ آہستہ سورے فاتحہ پڑھو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دو دلیلیں آپس میں ایسا محسوس ہو کے ٹکرا رہی ہیں تو دونوں حدیثوں کو رکھ کر کے ایک جگہ ایک تیسری حدیث دلی لے آئیں گے جس سے یہ پتا جس سے یہ سابت ہے ہو, ہو, ہوگا کہ سور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے اور اگر جیسا کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ اگر کوئی پتا چلے کہ ہاں کوئی حدیث پہلے کی ہے اور کوئی حدیث بعد کی ہے تو پہلے والی کو منسوخ کر دیا جائے گا دوسری والی کو ناسک کرار دیا جائے گا یہ حدیث جو ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جس میں بتایا انہوں نے کہ پوچھنے والے نے کہا کہ امام کے پیچھے سورف فاتحہ پڑھیں تو امام ابو ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہاں پڑھو آہستہ آہستہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ویدا کرا فارستو والی روایت جو ہے وہ پہلے کی ہے یہ روایت بات کی ہے کیونکہ ابو ابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بعد میں بھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ فتوا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں سورفات فاتحہ پڑھو بات سمجھ میں آ گئی اکتاح تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ تھوڑا سا حدیث کے اس میں سمجھانا پڑے گا آپ لوگوں کو جی اس کے بعد یہاں پر اس تعلق سے ایک بات آخری بات اور بڑی پیاری بات بہت سارے علماء نے اس کو کہا ہے جیسا کہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ اگر مان لیا جائے کہ آیت امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے سے متعلق ہے اور حدیث میں ہے کہ سورج فاتحہ پڑھی جائے کئی ہی حدیثیں ہیں تو کیا کیا جائے گا آیت اور حدیث میں کیا کیا جائے گا بیچ کا ایک راستہ نکالا جائے گا تاکہ آیت پر بھی عمل ہو جائے حدیث پر بھی امل ہو جائے کیسے کہ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی تو امام کے پیچھے سور فاتحہ صرف پڑھ لیا جائے اور آیت کہتی ہے کہ امام جب پڑھے تو خاموش رہے تو سور فاتحہ کے علاوہ جو باقی کرات ہے وہ سنیں تاکہ حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور قرآن پر بھی عمل ہو جائے بات صحیح ہے بات سمجھ میں آئی اسی طرح سے یہ حدیث بھی ویدا کرا فان سےتو والی حدیث بھی کیا کیا, کیا, کیا کیا جائے گا کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ صرف پڑھیں گے اور اس حدیث کے پیش نظر کیا کہا جائے گا کہ ویدا کرا فان سےتو یعنی سور فاتحہ کے علاوہ امام جو پڑھتا ہے اس کو آپ سنیے بس ان میں اسی طرح سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں ہاں جو طریقہ ابو رضی اللہ تعالی انہوں نے بتایا ہاں جو طریقہ ابو رض اللہ تعالی اللہ نے بتایا کہ ہاں بھائی آہستہ آہستہ سے پڑھو اور پھر امام اور پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے کیا کیسے کہ جب امام پڑھے تو نہ پڑھو امام خاموش ہو جائے تو پڑھو امام خاموش کب کب رہتا ہے تغیر تحریمہ کہنے کے بعد شراب پڑھتے وقت خاموش رہتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ آدمی شراب پڑھ کر کے سور پاتے امام کے پڑھنے سے پہلے موقع ملے تو پڑھ لو پھر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی کہا کہ اور اس سلسلے میں بعض صاحب اکرام کا بھی قول ہے جس میں عبد الرحمان ابن اور فرض اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیل امام سکتال ان کا قول تھا کہ امام کے دو سکتے ایک کب ایک تقبیر تحریم کہنے کے بعد ایک صورف فاتحہ پڑھنے کے بعد تو اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد امام دوسری سورج شروع کرتا ہے تو اس بیچ میں آدمی پڑھیں یا اسی طرح سے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے امام بڑی قرت کے ساتھ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم آہستہ سے پڑھیں اور الرحیم کتنا امام کی قرت سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اور امام کی خاموشی کے درمیان ہم پڑھ بھی لے رہے ہیں امام مد کرتا ہے پھر سانس لیتا ہے اس طرح سے ہم نے پڑھ لیا تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا سمجھ رہے ہیں تو جمع اور تدبیق ممکن ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا جی یہ دو دلیلیں پیش کی گئیں اس کے تعلق سے کس کے تعلق سے سورہ فاتحہ کے تعلق سے دو دلیلیں وہ پیش کی گئیں جس سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دلیل اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے جبکہ ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سورے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جو جواب آپ نے سنا اس طرح سے سمجھیے اسی طرح سے کتنا وقت ہوا پینتیس منٹ ہو گئے دس منٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں کا جی دیکھیں ایک دلیل اور پیش کی جاتی ہے کیا حدیث میں دراصل ان ابن شہاب بن ابن اوکیمہ تن لسی عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صرفا من صلاه الجهر فيها بالقراءه فقال هل قرأ معي منكم احد الالف فقال رجل نعم يا رسول الله انا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي القرآن رسول الله صلی الله عليه وسلم فی ما جہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ علیہ وسلم وابو داود و تر مدیج دیکھیے یہ حدیث ہے اس کا طرز رسول ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز سے فارج ہوئی غیر بات ہے زہری نماز رہی تھی کوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے قرار کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ابھی میرے ساتھ پڑھ رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھنے میں مجھ سے جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے یعنی امام جب زور سے پڑھے گا اور امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے کوئی اور بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا تو امام کو پڑھنے میں کیا ہوگی دقت ہوگی یا اگر امام پڑھ رہا ہے سور فاتحہ پڑھ رہا ہے یا سور فاتحہ کے بعد امام نے حل تاک حدیث الغاشیہ شروع کر دیا پیچھے کسی نے جو ہے وہ سماج برود یا سب حسم رب کلانا شروع کر دیا تو امام کو پڑھنے میں تکلیف ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے قرآن پڑھنے میں کیوں اس سے جھگڑا کیا جا رہا ہے دیکھیے کہیں پر یہ سمجھیے کہ یہ جو مسئلہ آیا یہ جہری نماز میں مسئلہ آیا اور پڑھنے والا کیا ہے وہ زور سے پڑھ رہا تھا جب زور سے پڑھ رہا ہوگا امام امام کے پیچھے کوئی تب امام کو تکلیف ہوگی لیکن اگر کوئی آہستہ سے پڑھ رہا ہوگا تو امام کو تکلیف ہوگی نہیں امام کچھ بھی پڑھے امام کے پیچھے مقتدی کچھ بھی پڑھے کوئی فرق پڑتا ہے امام کے اوپر کچھ نہیں تو بعض لوگوں نے یہی کہا کہ یہ وہ آدمی آہستہ آہستہ سے پڑھ رہا تھا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت میں دقت پیش آ رہی تھی یہ غلط ہے. بالکل اسی کے خلاف ہے عقل و دماغ کے خلاف ہے یہ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے بعد لفظ ہے اس کو دراغا اس کی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے مالی اناظ اور پھر قرآن پڑھنے میں مجھ سے کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہے ان جو حوالہ دیا ہے میں نے ابوداؤد امام مالک مپتا امام مالک کے اندر ترمیزی وغیرہ اماجا کے اندر آگے کا لفظ ہے فن تہن نہ سو لوگ رک گئے عن پڑھنے سے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نمازوں میں جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور سے فرت کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی النازع فلقرآن سنا اب یہ لفظ جو ابھی میں نے ترجمہ کیا کون کہ پھر لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیر کرنے سے رک گئے اب یہ لفظ جو ہے جو ابھی میں نے ترجمہ کیا اسی لفظ سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسرے نے پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگ رک گئے اکراک کرنے سے یعنی گویا کہ اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ پہلے لوگ پڑھتے تھے پھر بعد میں کیا ہوئے رک گئے یعنی امام کے پیچھے پھر روک دیا گیا لوگوں کو روک لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا یہ ثابت ہوتا ہے تو کہا دیکھیے امام کے پیچھے تو یہ پڑھ رہے تھے لیکن بعد میں صحابہ اکرام رک گئے اب لفظ ہماری بحث کس پر ہوگی اسی پر اسی لفظ پر ہوگی فنتحن ماسو پر تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اس حدیث کے اندر ہے اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے مالی اونا ضعف القرآن حدیث یہاں تک ختم ہے حدیث یہاں پر ختم ہے اور جو آگے کا لفظ جو ابھی میں نے ترجمہ کر کے سنا فن تہ اللہ کے لوگ قرات کرنے سے رک گئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہیں صحابی جو روایت کرتے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ قول ہے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے ابو حرض ضلع عنہ کی روایت ہے اور ابو حریر ضلع تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ کہا کہ پھر لوگ کرا کرنے سے رک گئے جبکہ صحیح بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ فن تہن سال والا جو لفظ ہے یہاں سے لے کر کے آخر تک یہ ابو حریر عنہ کا نہیں ہے کیوں ابو رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے اس لیے کہ پھر ابو ہرینا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں کیا ہو جائے گا ٹکرا ہو جائے کیونکہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ تو فتوا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی قرآن سورے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور سورے فاتحہ پڑھو امام کی جہری تیرات میں بھی آہستہ آہستہ سے پڑھو تو یہ ابو رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نہیں ہو سکتا پھر کال کس کا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ قول کس کا ہے یہ قول اس روایت کے اندر جو ایک راوی ہے ابن شہاب محمد ابن شہاب الزہری امام زہری رحمت اللہ علیہ ہے یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں یہ قول ان کا ہے یہ قول کس کا ہے کس کا ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ نے حدیث سے یہ سمجھ کر کے کہا کہ لوگ پڑھنے سے رک گئے امام زہری کون ہے تابعی ہے کہ تباہ تابائی ہے ہاں؟ تبا تابعی ہے یہ امام زہری رحمت اللہ علیہ تبا تابعی ہے تو اور واقعہ کہاں کا نقل کر رہے ہیں نبی صلی السلم کا تو جب تبا تابعی ہیں یا تابعی ہی اگر ان کو مان لیا جائے تو اس واقعے کے وقت امام زہری رحمت اللہ علیہ حاضر تھے نہیں تھے تو جب حاضر نہیں تھے تو یہ لفظ جو کہا انہوں نے کیسے کہا کس سے سنا کس نے بیان کیا یہ لفظ یہ کہیں گے کہ لوگ قرار کرنے سے رک گئے امام زہری رحمت اللہ علیہ کو کیسے پتا چلا تو معلوم یہ ہوا کہ اب اگر یہ لفظ اس لفظ کو لیا جائے تو اگر یہ کہا جائے کہ امام زہری نے جو واسطہ بیچ کا چھوڑ کر کے نہ صحابی کا ذکر کیا نہ جس سے سنا اس کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے یہ روایت تھی حدیث کے معیار پر پوری نہیں اترے گی کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس سے سنا ہو اس کو بیان کرے اس, اس, کا اس کا نام بیان کرے نہ تو صحابی کا ذکر ہے اور نہ تو تابئی کا ذکر ہے کسی کا ذکر نہیں ہے تو یہ لفظ جو ہے یہ کس کی طرف سے ہے یہ امام زہری زہری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہے اور امام زہری رحمت اللہ علیہ سے کبھی کبھار اس طرح سے حدیث وغیرہ کے جو سمجھتے تھے سمجھ کر کے اگر کوئی لفظ بول دیتے تھے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے حدیث سمجھ دیتے تھے یا کچھ حدیث کی وہ شرح سمجھتے تھے تو سننے والے کہتے تھے کہ حدیث ہے جبکہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ ہے آتا ہے تو یہ کیا کہا جائے گا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مدرج کلس مدرت کس کو کہتے ہیں یعنی شامل کیا ہوا الگ سے حدیث کے حدیث کے بیچ میں یا شروع میں یا آخر میں کوئی ایسا لفظ داخل کر دیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو اسی کو کہتے ہیں ادراج درج کس کو کہتے ہیں درج یہ دراز اس کو کہتے ہیں نا درج اس عربی میں کہتے ہیں جو کسی ٹیبل کے اندر ایک ڈرائر ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے وہ چیز شامل کر دی گئی تو اب حدیث کیا ہے مالی و نازل قرآن کہ مجھے مجھ سے قرآن پڑھنے میں لوگ جھگڑا کیوں کرتے ہیں اس کے بعد والا جو حصہ ہے وہ کس کا قول ہے امام ظہر رحمت اللہ علیہ کا حافظ ابن نحضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا التلخیص الحبیر ان کی بہت مشہور کتاب ہے اس کے سفا جلد نمبر ایک صفحہ دو سو اکیس کے اندر فرماتے ہیں کہ فن تحر ناسو الا آخری ہی آخر تک یہ لفظ جو ہے مدر جل حدیث کے اندر یہ لفظ بڑھایا گیا ہے من کلام زہری زہری کے الفاظ میں سے ان کی گفتگو میں سے ہے ان کا کلام ہے یہ اس کو بیان کیا ہے کس نے خطیب بغدادی خطیب بغدادی نے اس کی وضاحت کی ہے اور اسی طرح سے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ زہری کا کلام ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یاقوب بن سفیان اسی طرح سے یحیا بن یہ یحیاب زہری اور امام خفتابی وغیرہ نے سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ لفظ ابو اللہ تعالیٰ علو نہ کا نہیں ہے بلکہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے اسی طرح سے ملا علی قاری جو مشہور اپنے حنفی بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں اے ابو ہویرا کالہ ابن الملک یہ قول نقل کیا ہے جس کو ابن مالک نے نقل کیا ہے اور اپنے لفظ سے کہتے ہیں کہ ہی ظاہر ہے لیکن ابن ملکن وغیرہ نے ذکر کیا یہ بھی بڑے چھے عالم دین ہے محدف ابن ملقن وہ کہتے ہیں کہ یہ فن تنا سارا کا یہ لفظ ہے یہ زہری کا لفظ ہے یہ مرفوع روایت نہیں ہے حدیث نہیں ہے اس کو کس نے کہا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کہا امام زہری اور ابن فارس اور ابوداؤد ابن حبان اور خطاب وغیرہ نے کہا اسی طرح سے بہت بڑے مشہور عالم ہیں نیموی آثار سرم کے اندر تاریخ کے آثار سرم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان نجم من الحفا حفاظ حدیث میں بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے امام ظہری کی طرف سے ہے جب یہ لفظ امام ظہری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا مسئلہ ختم ہو گیا کہ آپ کی دلیل ہی صحیح نہیں ہے فن پہننا سوئی تیراک مطلب جس سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کیوں قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیا جاتا ہے تو لوگ رک گئے پڑھنے سے تو جب یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ صحابی کا قول ہے تو پھر ہاں اس سے دلیل پکڑنا بھی صحیح نہیں ہے اور پھر ایک بات امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے حدیث کا وہ کیسا ہے کہ امام کے پیچھے فات مقتدی زور سے پڑھے گا کہ آہستہ سے آہستہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جس نے پڑھا تھا زور سے پڑھا تھا کہ آہستہ سے زور سے پڑھا تھا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیا جاتا ہے جب آہستہ سے کوئی پڑھے گا تو جھگڑا ہوگا بات ہی فتح اس سے بھی نہیں ثابت ہوتا لہذا اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ قول کس کا ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ قول صحیح نہیں ہے اسی طرح سے اگر مان لیا جائے ایک لفظ اس میں حدیث میں کیا ہے مالیو فی فلقرآم کہ مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اس لفظ سے بھی پتا چلتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ جب کوئی زور سے پڑھے گا تب جھگڑا ہوگا آہستہ سے پڑھے گا تو نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ آہستہ سے بھی پڑھے گا تو ہوگا جیسا کہ مالی و پھر قرآن حالانکہ ان کا صحیح نہیں ہے تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ سور فاتحہ پڑھنے والی جتنی حدیثیں ہیں ان کی وجہ سے سورہ فاتح پڑھ لیا جائے گا باقی کراد کیا ہے سنی جائے گی باقی کرد جو ہے سنی جائے گی جی اور بھی اس حدیث کا جواب ہے لیکن بہرحال اتنا جواب کافی ہے میں سمجھتا ہوں اور ایک مشہور حدیث ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کی وضاحت کریں گے اس کے بعد پھر اپنا سفر آگے کریں گے وہ کون سی حدیث ہے کہ منکان امام الفقرات المام قراۃ الرحو کہ اگر کوئی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کی قرت مقتدی کی قرت ہے اس لفظ کے بارے میں اس حدیث کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ تبارک اللہ کو بیان کیا جائے گا مختصر طور پر یہ کہ یہ لفظ حدیث کیا ہے سخت ضعیف ہے اس میں ایک جابر ابن یزید الجعفی راوی ہے جو بالکل تجزاب راوی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ جھوٹا کسی کو پایا ہی نہیں اور اس روایت کے اندر وہ موجود ہے لہذا وہ حدیث بھی درست نہیں ہے دلیل کے لیے اس کی تفصیل ویسے ان اللہ اگلے درسن میں ہوگی اسم اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد البین تھوڑی معذرت کے ساتھ کیا آپ کو ہو سکتا ہے کچھ تاہٹ محسوس کر رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات سلسلہ چلتا رہے اور دلائل کی روشنی میں سمجھا کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ بھی کچھ سمجھ سکیں اور کچھ جواب دے سکیں السلام علیکم